میرے محترم بھائی اور دوستوں اس کائنات میں سب سے افضل ترین کام سب سے اونچا کام وہ انسانوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے والا کام ہے یعنی اللہ جل شاہ کس قسم کے انسان چاہتے ہیں یا اللہ جل شاہ انسان سے کیا مطالبات فرماتے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے اس عمل میں انسانوں کی مدد کرنا ان کی تربیت کرنا ان کی اصلاح کرنا ان کا تزکیہ کرنا ان کو وہ اخلاق سکھانا وہ عبادات سکھانا وہ معاملات سکھانا اور وہ کردار سکھانا یہ اس کائنات کا سب سے افضل ترین کام ہے اسی لیے انبیاء علیہ مسلاط و السلام یہی کام کیا کرتے تھے نبی جتنے دنیا میں آتے تھے وہ ان کا بنیادی اور مرکزی کام یہی ہوتا تھا اب اس کام کے کرنے کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں آج کی دنیا بھی اس کو مانتی ہے اور اس کے لئے کئی طریقے تجویز کرتی ہے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس موضوع پر یعنی ان اچھے اخلاق پر اچھے کردار پر اچھے رویوں پر خالق کائنات کے ساتھ ایک اچھے تعلق پر دنیا میں رہنے کے ایک صحیح طریقے پر یا دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے کتابیں لکھی جائیں مضامین لکھے جائیں اور تقریریں کی جائیں بیانات کیے جائیں لوگوں کو زبانی سمجھایا جائے یا لکھ کر سمجھایا جائے یہ ساری صورتیں ممکن ہیں اور دنیا میں اس طریقے سے بہت ساری تعلیم ہوتی ہے تعلیم کے کتنے سارے طریقے ہیں دیکھیں اب آج کل تو ایک تعلیم کا اور مختصر طریقہ نکل آیا ہے کہ لوگ کلاس روم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں لوگ اس کو سن لیتے ہیں بڑی بڑا مقبول ذریعہ تعلیم ہے بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس ذریعے سے تعلیم دے رہی ہیں آپ ان کے لیکچر سن لیں آن لائن امتحانات دے دیں آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں پاکستان میں رہ کر لوگ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے رہے تو ایک طرز تعلیم ہے دنیا میں پہلے بھی تھا اور دنیا میں بڑے مشہور فلسفی جب دنیا میں تعلیم کا آغاز ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنے فلسفے یا اپنے خیالات یا اپنے افکار پیش کیے کہ دنیا میں کیسے رہنا چاہیے انسانوں چند سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی سب نے کوشش کی کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے انسان کا مقصد کیا ہے اچھے طریقے سے رہ کیسے سکتا ہے ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے ان چیزوں پر سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن اس تعلیم کے لیے انبیاء علیہ سلاط والسلام کو اللہ جہ شاہ نے سب سے مؤثر ترین افیکٹیو سب سے زیادہ موسٹ افیکٹیو طریقہ جو ہے وہ اللہ ج شاہ نے امب کے لئے یہ پسند فرمایا اور یہ تجویز فرمایا کہ نبی خود اپنی تعلیم کا ایک جیتا جاگتا ثبوت بن کر سامنے ہوں گے یعنی ان کی تعلیم کے سب سے زیادہ اثرات ان کی اپنی زندگی پر ہوں گے جیسے ہم دنیا کی تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص ایک تعلیم یا ایک تعلیمات کا خاص قسم کا ایک سیٹ ہے اس کے پاس لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا مثلا ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو سگریٹ نوشی کے بہت سارے نقصانات بتائیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی دراز میں سگریٹ رکھا ہوا ہے اور وہ پیتے ہیں مثال کے طور اور اسی طرح آپ کسی بہت اچھے جس کو کہنا چاہیے انجینئر کوئی آرکیٹیکٹ ہے دنیا جہان کو چیزیں بنا کر دیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اپنے گھر کا نقشہ اور اس کی اپنی چیزیں درست اردو کا تو محاورہ ہے کہ درجی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور موچی کے جوتے جو ہے وہ سلے ہوئے نہیں ہوتے تو اپنے فن کا انسان کے اپنے اوپر اس کا اثر کیا ہے یا ہمارے ہاں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جن لوگوں کے ذمہ قانون کی پاسداری ہے وہ قانون کے نمائندے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قانون شکنی وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی تعلیمات کے خلاف چلنا اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ بندہ جب اس تعلیم کو بیان کرتا ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں اس کا اثر نہیں آتا انبیاء علوم و السلام کے ہاں قطعا یہ ترتیب نہیں تھی وہ جو کہتے تھے یا جو تعلیم لے کر آتے تھے وہ خود اس کا سب سے بڑا نمونہ اور اس کا ایک بہت بڑی مثال ہوا کرتے تھے اور اللہ جل شاہانوں نے تمام نبیوں کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ لانو فرق وبئی نہدم رسول ہم اللہ تعالی کے سارے نبیوں میں سے کسی میں عظمت اور توقیر اور عزت اور تقدیس کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے ہم سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں مگر ایسا ہوا کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات چونکہ ایک محدود وقت کے لیے تھیں تو ان کی حفاظت بھی ایک محدود وقت تک کے لئے کی گئی جب تک وہ ریلیونٹ تھیں جب تک ان کی اس تعلیم کو چلنا تھا اس کتاب کو چلنا تھا اس شریعت کو چلنا تھا جب اگلا کوئی نبی آیا یا اگلی کوئی کتاب آئی اگلی کوئی شریعت آئی تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی منسوخ ہو گئی جب پچھلی منسوخ ہو گئی تو اس کو معاشرے میں زندہ اور باقی رکھنے کی ضرورت نہیں رہی بات تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا اس کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا اور نہ یہ کہا گیا کہ ان میں سے ہر ہر چیز جو ہے وہ محفوظ رہے گی جو لوگ پڑھنے لکھنے کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ مس... گزشتہ انبیاء علیہ مسلاۃ کی زندگیوں کا جو خاکہ قرآن کے علاوہ تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں تحریف شدہ کتابوں میں یا ویسے ان کے اوپر کسی نے کوئی ریسرچ کی ہو کوئی تحقیق کی ہو تو جو خاکہ موجود ہے دنیا کے پاس ہمارے بھی سامنے ہیں ان نبیوں کے نام لیواؤں کے بھی سامنے ہے یعنی یہود و نصارہ کے بھی سامنے ہے وہ جو موجود جو کانٹینٹ ہے جو مواد ہے وہ انتہائی انتہائی ناکافی ہے اس سے کوئی انسان بھی اپنی زندگی کا رخ نہیں متعین کر سکتا حسین عیسیٰ علا نبینہ والی سلاط وسلام کی زندگی کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے اور عیسائیت کے مراجع اور مساجر سے دیکھیں گے عیسائیت کی جو ریفرنس بکس ہیں ادھر سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کچھ اخلاقی پہلو ان کی تعلیمات کے نظر آئیں گے مثلاً یہ کہ وہ بڑے اف و درگزر معافی ہے خدمت خلق ہے اور عیسائی دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ جو کچھ ان کے بارے میں موجود ہے یہ ان کی صرف آخری تین سالہ زندگی کی کچھ تفصیلات ہیں اچھا عیسائی سلاط وسلام نے نہ حکومت کی نہ عیسائی یہ دعوی کرتے ہیں نہ حکومتوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑی جو انہوں نے محفوظ رکھی ہو یا ان کے پاس موجود ہوں کاروبار تجارت اس کے حوالے سے کوئی چیز ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے آ, ازدواجی زندگی عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی تو ازدواجی زندگی اور اس کے حوالے سے جو جتنی بھی اس کی تفصیلات ہیں سلا رحمی کی اور رشتہ داروں کی اور وہ, وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں موجود نہیں ہیں دنیا یہود موسا علیہ السلام کا نام لیتی ہے لیکن یعنی آپ مستند اور غیر مستند کو تو چھوڑ دیں ان کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ اس سب کو مستند بھی مان لیں ایک منٹ کے لئے جو یقیناً ہم نہیں مان سکتے اگر آپ مان لیں کہ چلے ان کے پاس جو کچھ ہے جس کو وہ موسا علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے ہیں اگر وہ سارا کا سارا بھی اوتھینٹک ہے اور سارا کا سارا بھی مستند ہے تو اس کو اگر پڑھا جائے تو وہ کسی انسان کی زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی نہیں کرتا اور سے نہیں کرتا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں کہ خدانہ خاصتا یہ بات ہمارے ذہن میں رہے ایسا نہیں ہے کہ ان انبیاء علی مسلاط وسلام کی زندگیوں میں کوئی چیز نامکمل تھی یا ان کی تعلیمات میں کوئی چیز نامکمل تھی نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم نے تو کہا اللہ نفر ہم اللہ کے رسولوں میں سے میں تفریق نہیں کرتے ٹھیک ہے فضیلت کے معیارات لیکن اس میں سے کوئی چیز رہی نہیں باقی اور نہ رہنے کی ایک بڑی معقول وجہ تھی کہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے جو اسوہ اللہ جل شانہ نے بنایا اور جو نمونہ بنایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا انہی کی چیزیں اللہ نے محفوظ رکھنی تھی انہی کا طرز اللہ نے محفوظ رکھنا تھا کیونکہ وہ اس میں وہی چیز چلنی تھی یعنی اسی سکے نے چلنا تھا اور ان حضرات کی زندگیوں کا جو اصولی پیغام تھا جو جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا تھا اس کو اللہ جل شاہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا وہ سب کا ایک ہی جیسا وہ بتا دیا کہ یہ وہ اصولی چیزیں ہیں مثلا ان حضرات نے توحید کی بات کی توحید میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہونا تھا تو ان کے توحید کے جملے اور ان کے توحید کے کلمات وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں ان حضرات نے آخرت کی بات کی آخرت کی آمد کی کہیں تو آخرت ایک عقیدہ آخرت ایسا ہے کیونکہ تبدیل تو نہیں ہوتا ساری امتوں کے لئے ایک جیسا تھا اس کا خلاصہ قرآن پاک, قرآن پاک میں اللہ جہروں نے نقل کر دیا تو گویا پچھلے انبیاء علی مسلاط والسلام کی زندگی یا ان کی دعوت یا ان کے پیغام یا ان کی نبوت یا ان کے کام کے دو حصے تھے ایک حصہ تھا اصولی جس نے چینج نہیں ہونا تھا جیسے کہ عقائد ہیں جیسا کہ بنیادی اور مرکزی تعلیمات ہیں اس کو تو محفوظ رکھا قرآن پاک نے قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا ان کی زندگیوں کا ان کی زندگی کا ایک تعلیمات کا ایک حصہ تھا جو ان کی امت کے لیے یا ان کی قوم کے لیے یا ان کے جو, جو ان کا جتنا زمانہ یا دورانیہ تھا وہ اس وقت تک کے لیے ریلیونٹ تھا اس کو اللہ جل شاہوں نے اس وقت تک محفوظ رکھا اور جب اگلا نبی اور نئی شریعت اور نئی ترتیب آ گئی تو اس کی حفاظت ان کے مذہبی پیشواؤں کے ذمے تھی وہ اس کو نہیں کر انہوں نہیں کیا اور اس, کو اس میں رد و بدل کر دیا اس کو بدل دیا کوئی چیز اس کی صحیح معنوں میں موجود نہیں تھی نہیں رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حیثیت بالکل اور سب سے بڑی اور اہم چیز تو یہ کہ آپ کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت نے نہیں آنا تھا آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا آپ کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا تھا کسی کتاب نے نہیں آنا تھا تو قیامت تک کے لئے طے ہو گیا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت کی جو مثال دی آپ نے فرمایا کہ میری نبوت کی مثال ایسے کہ جیسے کوئی شخص ایک بہت ہی شاندار عمارت بنائے ایک حسین و جمیل عمارت بنائے مگر اس میں ایک اینٹ کا خلا رہ جائے اور دیکھنے والا جب اس عمارت کو چاروں طرف سے دیکھے تو وہ اس کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کے اوپر دنگ رہ جائے مگر اس ایک اینٹ کا جو خلا ہے اس کو وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا گیا تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں نبی آخرزم آخری نبی ہوں کہ میرے ذریعے سے نبوت کی اس عمارت میں اللہ جلّہ شاہوں نے اس کی تکمیل فرمو اس سے پہلے بھی یعنی آپ کو پتا ہی ہے کہ ایک لاکھ سے زائد امبیا نے علیہ وسلم آئے تو ان سب نے گویا دین کی اس عمارت کے اندر ان سب کا ایک حصہ ہے اور وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی اس خاصیت کا جو تقاضا تھا اس خصوصیت کا جو تقاضا تھا وہ آپ کی زندگی کے تمام چیزوں کی حفاظت کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز محفوظ رہے گی اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی کہ لوگوں کو اس میں تعجب ہوگا کہ اس کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ جس طرح آپ کے آپ کی تعلیمات پر مشرقی نے مکہ جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا مذاکرہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اس پر حیران ہوتے تھے اور پوچھا انہوں نے باقاعدہ صحابہ سے کہ کیا تمہارے نبی تمہیں بیت الخلا جانے کا اور وہاں فارغ ہونے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں. یعنی یہ ان کا خیال تھا اس سے نبی کی اتنی اونچی تعلیمات کا اس چیز سے کیا تعلق ہو سکتا ہے تو حضات صحابہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے بھی سکھائے ہیں اور ہمیں یہ طریقے بھی بتائے زندگی کا وہ حصہ جو بہت ہی نجی ہے بہت ہی زیادہ پرسنل ہے یعنی کسی شخص کی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے نجی مراسم ان کے تعلقات اور اس کی ترتیب صحابہ جیسے معاشرے میں جہاں حیا اور پردہ اپنے پورے عروج پر لے جایا جا چکا تھا اس کی تفصیلات تک اس امت کے لئے محفوظ رکھی گئی اور یہ ضابطہ اور قائدہ طے ہوا کہ شریعت کے معاملات میں پوچھنے کے لئے سوال کرنے کے لئے حیا کو رکاوٹ نہیں بنایا جائے گا یعنی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ چیز حیا کے خلاف ہے اس لیے اس پر سوال نہیں ہوگا اس میں انسان جو مرضی اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں رکھا گیا صحابہ نے کھل کر سوالات کیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پردے میں آ کر ازواج متحرات سے بھی ان سے بھی پوچھا اور کبھی ان سوالات کے اوپر مدینہ کے معاشرے میں یا آپ صحابہ کے معاشرے میں یہ نہیں سمجھا گیا کہ یہ سوال کیوں اٹھایا گیا یہ سوال کیوں پوچھا گیا بلکہ ان کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں زندگی اسی طرح گزارنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے ہیں یا کر کے گئے ہیں آپ کا ہر ہر عمل جو ہے اس کو زندہ دا. یہ اس امت کی خصوصیت تھی کہ سب سے پہلے تو ہر چیز پوچھی گئی اور ہر چیز پر سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل ہو نے عجیب سالہ زندگی میں ایک عجیب مختلف حالات سے گزارا مختلف کاموں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے کہ اس میں اتنا اس میں اس قدر ڈائیورسٹی ہے اتنا تنوع ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں وہ زمانہ بھی ہے کہ آپ اپنے ایک رفیق کے ساتھ ایک کو اپنے ساتھ لے کر اور ایک کو اپنے بستر پر لٹا کر مکہ مکرمہ سے اس لیے جا رہے ہیں اس لیے ہجرت فرما رہے ہیں کہ آپ پر اس شہر میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا آپ کو دعوت دینے میں مشکلات ہیں عبادت میں مشکلات ہیں اپنے کام میں مشکلات کا تو آپ نے سامنا کیا تیرہ سال لیکن وہ مشکلات اب اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور وہ لوگ اس قدر آپ کے جان کے درپیا ہو چکے ہیں کہ اللہ جلیہ شاہوں کے حکم سے آپ نے بالآخر شہر چھوڑا کوئی شہر چھوڑ دینا اپنے گھر سے نکل جانا اپنا گھر بار اور اپنی ہر چیز چھوڑ دینا کسی انسان کی مظلومیت کی یا اس کی بے بسی کی ایک آخری عد ہوتی ہے اور پھر یہ, دو, یہ دور بھی آپ کا موجود ہے اور اس کی تفصیلات موجود ہیں اور پھر چند سال کے بعد اسی شہر میں آپ فاتح کے حیثیت سے داخل ہوتے ہیں پورے شہر کے انسانوں کی زندگی آپ کے رحم و کرم اور آپ کے اشارے ابرو پر ہوتی ہے کہ آپ اشارہ بھی کریں ایک انتہائی گستاخ شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے مجھے امن دے دیجئے یہ وہ شخص تھا جس کے, جس کے جرائم میں ایسے جرائم تھے کہ ناقابل معافی اور ناقابل اف تھے اس پر صحابہ کا خون تھا اس نے انتہائی سب و شتم کیا تھا بہت زیادہ بہت بڑا و میں رسول تھا تو اس نے آ کر آپ سے ایک دم سامنے آ کر آپ سے معافی کا طالب ہوا تو آپ نے کہا کہ ہاں تمہیں امان تمہیں معافی تمہیں امان ہے تو بعد میں صحابہ کو اس کی معافی پر تعجب ہوا کہ اس کو کیسے معافی مل گئی یہ تو کسی بھی اعتبار سے معافی کا مستحق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری مافی میرے معاف کرنے سے پہلے یعنی وہ تو اس کے جرائم تو ایسے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیتا تو, تو بھی ٹھیک تھا مطلب اس میں کوئی حرض نہیں تھا لیکن جب اسے مجھ سے معافی مانگ لی اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کو معافی دی. مطلب تم لوگوں نے اس سے پہلے کی. تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ ہمیں اشارہ فرما دیتے مطلب جو اسے بات کی تو بجائے اس کو جواب دے کر معافی دینے کے اگر آپ ہمیں اشارہ کر دیتے آنکھ سے اشارہ کر دیتے کہ اس کا کام تمام کر دو تو ہم کر دیتے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اشارے کریں یعنی وہ چھپی بھی اس بندے کو پتا نہ ہو اور میں کوئی ایسا اشارہ اس کے بارے میں کروں جسے تم لوگ اللہ کے نبی کے اخلاق کے خلاف کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کی زندگیاں آپ کے اشارے پر آ چکی تھی اور یہ ایک اتنا بڑا فرق ہے اس وقت کے بھی احکامات موجود بعض انبیاء علوم وصلاط والسلام کی زندگیوں میں جنگ کی نوبت نہیں آئی لشکروں کی قیادت کی نوبت نہیں آئی ان کی تعلیمات کے ن... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے زیادہ غزوات تھوڑے سے عرصہ حیات کے اندر جو مدینہ کی زندگی کی دوسری ہجری سے لے کر آپ کی وفات تک کا جو زمانہ ہے اس میں ایسے پے در اور یک بعد دیگرے اور ہر غزبے کی نوعیت دوسرے سے مختلف ہے ہر ایک میں علماء نے کتاب المغازی کے نام سے حدیثی کتابوں میں مستقل سیرتی کتابوں میں غزوات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو بدر سے شروع ہوتی ہیں بڑا غز بدر سے پہلے بھی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے مارکے لیکن جو بڑا مارکا غزہ بدر سے جو شروع ہوتا ہے اور آپ کی حیات کے آخر تک جن جو غزیں اور سرائے سرایہ جن سے آپ کا سابقہ ہوا اس کی اتنی تفصیلات قلم بند کی ہیں کہ اس پر مستقل بڑی بڑی تصنیفات ہیں اور بہت شروع کے زمانے, زمانے میں وہ لکھی گئی ہیں تو یہ جو اس کو عربی میں تنوع کہتے ہیں یعنی ایک ڈائیورسٹی ہر قسم کی اس میں دور ملے گا اس میں وہ زمانہ بھی ملے گا کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں اور وہ زمانہ ہی ملے گا جب غنیمت کی بہتات ہے اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے،, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے ساتھ سوا لاکھ یا ایک لاکھ چالیس ہزار رفقا حجت الوداع کے موقع کے اوپر آپ کے ساتھ یہ نے جو محنت اس تیئیس سال کے عرصے میں کی تھی اور جو انسان تیار کیے تھے وہ سارے کے سارے اس حجت الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے موجود تھے اسی لیے اس موقع پر آپ نے اپنا وہ مارکت الرا خطبہ ارشاد فرمایا جس کو انسانیت کا سب سے بنیادی اور بڑا چارٹر قرار دیا جاتا ہے جس میں آپ نے کچھ اصولی چیزیں بیان فرمائیں کئی موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں کہ آپ نے اس موقع پہ کیا, کیا کیا کچھ ارشاد فرمائے تو یہ دونوں ادوار آپ نے دیکھے اسی طرح آپ نے ہجرت بھی دیکھی اور آپ نے فتح بھی دیکھی آپ نے غزوات میں فتح بھی دیکھی اور اس میں ایک ظاہری شکست کے اسباب بھی دیکھے آپ نے خود اقدام بھی دیکھا اور اپنے اوپر ہونے والے اقدامات جو آپ کے اوپر لوگ آئے مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو بھی آپ نے دیکھا بادشاہوں کے ساتھ مراسم تعلقات ان کو خطوط ان کی طرف سے جوابات یا ان کو ہدایا اور ان کی طرف سے ہدایا پوری سفارتکاری کا ایک مکمل مربوط نظام آپ کی, زندگی، آپ کی زندگی میں چلا اور آپ نے اس کو بھی دیکھا سوسائٹی میں جو نچلے طبقات سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ آیا اور سرداران قریش کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ آیا خواتین کے لیے بھی اور ان کو ان مسلمانوں کی زندگیوں میں ان کا جو ایک رول ہے اس کو جس طریقے کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا وہ بھی سامنے آیا اور اس زمانے میں جو سوسائٹی میں ان کی حیثیت تھی اس کی تصویر بھی پوری کی پوری حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ہی موجود ہے اس یہ جو ایک پورا نظام حیات ہے آپ کا جو جس کا آغاز آپ کی پیدائش سے ایک طرح سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پیدائش اور اس کے بعد کے بہت سارے واقعات کا تعلق اگرچہ وہی نہیں آئی تھی لیکن اس کا تعلق آپ کے پیغام کے ساتھ تھا اس پوری زندگی کو ہم لوگ سیرت کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے بائیوگرافی ہے سیرت النبی ہے اور اس پر اتنا کام ہوا ہے اس قدر تصانیف لکھی گئی ہیں اور ہر طریقے سے اس کے ایک ایک پہلو کے اوپر اب میں اس دن ایک اپنی لائبریری میں ہی دیکھ رہا تھا کہ نبوت کے بعد کی زندگی تو یقیناً بڑی اہم ہے نبوت سے پہلے کے جو چالیس سال ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ پہلے نبوت ملنے سے پہلے آپ کے کام کیا ہوتے تھے آپ نے کیا کیا کچھ کیا آپ کا بچپن کیسے گزرا اس بچپن میں جو واقعات باز پیش آئے مثال کے طور پر آپ کے بچپن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کا سینا مبارک چاک کیا گیا فرشتہ آسمان سے آئے اور انہوں نے آپ کو لٹایا ایک دفعہ حضرت آپ کی جو دائی صاحبہ تھی حلیمہ سادیا رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے ہاں اس کے بعد بھی بعض سیرت نکاروں نے لکھا ہے کم سے کم چار دفعہ زندگی کے مختلف ادوار میں تو اس کی بچپن میں اس کی حکمت کیا ہو سکتی تھی اور وہ جو کہا انہوں نے کہ یہ ایک طرح کی سرجری تھی کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب سینہ چاک کیا تو اس میں سے کچھ چیز نکال کر ایک لوتھڑا نکال کر باہر پھینکا فرشتوں نے اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سیا تو اس کا کیا تال اس سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اس واقعے کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہونا تھا اور اس میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ کہ یہ شیطان کا حصہ ہوا یعنی ایک مادہ شر کا مادہ بظاہر حدیث کے الفاظ سے لگتا ہے تو کیا شر کا مادہ کوئی ایسی چیز ہے انسان کے اندر کہ جس کو سرجی کے ذریعے ریموو کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح ہوتا پھر تو سارے انسان یہ سرجری کروا لیں اور ہر ایک میں سے شر نکل جائے گا اور وہ خیر کا مجموعہ بن جائے گا تو ان یہ جو چیزیں صحیح احادیث میں اور حدیث کی صحیح کتابوں میں آد... اس کی درست توجیحات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا آپ کی زندگی اثر کیا پڑتا ہے یہ سارا مضمون اور یہ ساری تفصیلات تعلق رکھتی ہیں سیرت النبی کے ساتھ اس سے یہ صرف کوئی ہسٹوریکل اور تاریخی چیزیں نہیں ہوتی کہ اس سے آپ کو تاریخ معلوم ہو جاتی ہے اس میں جو سب سے اہم ترین چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ اپنے تمام احوال کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے اور جو سارے آ جاتا ہے تو آپ پر بھی زندگی مختلف ادوار آتے ہیں دیکھیں آپ نے جوانی گزاری کہ جوانی سے گزر رہے ہیں آپ نے اچھے حالات بھی دیکھے ہوں گے برے حالات بھی دیکھے ہوں گے ہر قسم کے انسان پر حالات وتیل کل ایام نداویلحا بین اناس قرآن کہتا ہے لوگوں کے اوپر ہم حالات کو الٹتے پھیرتے رہتے حالات بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے تو ہر قسم کے حالات جس سے بھی انسان گزر رہا ہو اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک نمونہ اس کے سامنے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایسے کیا ای زندگی کے اس دور میں ایسے کیا اس زندگی کے اس مرحلے کے اوپر آپ نے ایسے کیا اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ جل شاہروں نے ہمارے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ ہے اور نمونہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں سیرت کی ایک ترتیب معلوم ہو اور ہمیں ایک پورا نقشہ ہمارے ذہن میں موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک اور آپ کی وفات کے بعد کے جو تیس سال جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تیس سال تک میرے ہی نہج پر اور میرے ہی طرز پر مسلمانوں کا نظام قائم رہے گا یعنی خلافت راشدہ کی جو تیس سال ہے اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو یہ تیس سال اور آپ کی حیات کے اگر آپ پورے تریسٹھ سال لیں تو تریسٹھ سال یا پھر اگر آپ اس کے آخری تیئیس سال لیں تو یہ کوئی نصف صدی تقریبا بنتی ہے اس نصف صدی سے مسلمانوں کی آگاہی کم سے کم ایسے ہونی چاہیے جیسے ایک پوری تصویر اور ایک پورا نقشہ ان کے سامنے ہو اس کے لیے ایک تجویز میرے ذہن میں ایک ترتیب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت کو ایک ترتیب کے ساتھ شروع کریں گے اور ارادہ یہ ہے کہ یہ پچاس ہفتوں میں ختم ہو جائے ایک سال میں باون ہفتے ہوتے ہیں تو اگر پچاس ہفتوں میں پچاس لیکچرز میں یہ پوری ہو جائے تو آپ کے سامنے ایک پورا نقشہ اس کا آ جائے گا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کو اس کی تاریخ بتائی جائے جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے اور وہ ہے کہ اس سے درس کیا ملتا ہے مثلا غزوہ بدر ایک اس کی ہسٹری ہے ایک اس کی تفصیلات ہیں ایک اس کے واقعات ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم چیز ہے غزوہ بدر کا سبق کیا نکلا اس سے مسلمانوں کے لیے قرآن کی اتنی آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے اتنی صورتوں میں اس کا ذکر ہے اتنا بڑا حصہ قرآن شریف کا غزہ بدر کے واقعات پر ہے تو یقیناً اس کے لئے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں کچھ نکات جو بالکل کیٹیگوریکلی جن کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ غزہ بدر سے ایک یہ بات پتہ چلی دوسری یہ چلی تیسری یہ چلی چوتھی یہ چلی یہ اس کے ساتھ اگر ہر, ہر چیز کے ساتھ ہجرت ہے واقعہ ہجرت کا اپنی جگہ ہے ہجرت کا درس کیا ہے غزہ عہد اور بدر کی صورتحال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے تو دونوں کا پیغام کیا ہے اپنی اپنی جگہ پر اس قسم کے حالات میں کیا کیا جاتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اگلے ہفتے سے اس کو شروع کریں گے اور میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو بر وقت ٹھیک بارہ پر اپنی بات شروع کریں اور بارہ ایک بج کر پچیس منٹ پر اس کو ختم کریں پانچ منٹ سنتوں کے اور ٹھیک ڈیڑھ بجے ہمارا خطبہ شروع ہم یہاں جب جمعے کا وقت ڈیڑھ بجے لکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ خطبے کا وقت لکھتے ہیں نماز کا وقت نہیں لکھتے اس لیے کہ خطبہ جو ہے یہ نماز کے واجب ہے جمعہ کا خطبہ باقی نمازوں میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے سیدھی سیدھی نماز ہے تو اسے نماز کا وقت لکھا جاتا ہے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے ساتھ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ زہر کی نماز کے جو چار رکاتیں دو کی گئی ہیں جمعے میں وہ اس طرح کے دو رکاتیں نماز ہے دو رکاتوں کا خطبہ ہے اس لیے دو خطبے ہیں ایک خطبہ ایک رکعت کے عوض میں ہے یعنی ایک رکعت کی جگہ ایک خطبہ دوسری رکعت کی جگہ دوسرا خطبہ اور پھر دو رکعت نماز جمعہ کی ظہر کی نماز کا جو کے ساتھ اس کا تو اس لیے اس کو انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ البتہ اس میں بعض اوقات کوئی درمیان میں کوئی اہم موضوع ایسا آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک جمعے میں کوئی اور بات اگر آ گئی لیکن یہ انشاءاللہ اپنی ترتیب سے اگلے ہفتے شروع کریں گے آپ کوشش کریں گے بر وقت یہ آتے ہیں میں جب آتا ہوں تو برآدے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اندر تو بالکل جگہ نہیں ہوتی آ, مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ ساڑھے بارہ بجے مسجد بھر جاتی ہے تقریبا تو ماشاءاللہ آپ لوگ آتے تو بر وقت ہیں لیکن یہ ہم ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ اس جمعے کے جو ہنٹس ہیں جس میں جس موضوعات پہ بات ہوگی وہ اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ اس کو اس کا وہ کر دیں گے ہمارے جو جو ساتھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپس پر ہیں نہیں تو باہر ایک اشتہار لگا ہوا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں واٹس ایپ گروپوں کو اس میں اس کے پوائنٹس آ جائے کریں گے کہ اس جمعے کو اس موضوع پر ان نکات کے حوالے سے گفتگو تو آپ ذرا زیادہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر بیٹھیں گے ان پچاس لیکچرز کو اگر آپ ترتیب سے سن لیں تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ پورا نقشہ آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا اور یہ معلومات کا جو ایک منتشر معلومات ہوتی ہیں یہ بعض اوقات غیر مسترد معلومات ہوتی ہیں وہ دھل دھلا کر مسترد چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی اور وہ اس میں چیزیں ایک مرتب بھی ہو جائیں گی آپ کو اس کی ترتیب بھی معلوم ہو جائے گی یہ بڑا ایک اہم ترین کام ہے اگر اللہ جل شاہ نے زندگی دی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک سال میں یہ پورا ہو جائے گا اللہ جل میں عمل کی توفیق رسیف فرمائے وارخت الحمد للہ